تبارج دوستوں مجھے بڑے افسوس سے یہ بات کرنا پڑتی ہے آج لوگ سوچتے ہیں کہ بھول تم دونوں دے بندی قسم کے لوگ ہو ایک ہی مسئلہ سے تعلق رکھنے والے اور تمہارے اندر کون سی لڑائی ہو آج کمیونسٹ دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے مرزئی دنیا میں پھیل رہی ہوں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یہودیت یہ عالمی اسلام کو ختم کرنے کے لیے تیار اور اسی طریقے سے اور بہت سے قخر کی ملتیں اور القخر و ملت الواحدۂ اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے درپائے ہیں لیکن ہمارے مسائل آپس میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ سلام کلام سب بند ہو چکا ہے اور یہ مسئلہ علماء لما دیبان سے تعلق رکھنے والے اگر اخلاص سے اور پیار سے اور محبت سے کسی بات پر متفق ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ یہ ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اختلافی چل رہا ہے اور یہ مسئلہ حالانکہ اختلافی نہیں یہ دعویٰ یہ دعویٰ جو ہے ہمارا دعویٰ حضور اپنی قبر مبارک میں جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں اور درود و سلام سنتے ہیں محمد نوا ناوٹ قبر اسی معقول سے عرض کو کہتے ہیں محمد نوا بسمی تعالیٰ حضور اپنے جسد عنصری کے ساتھ قبر کے اندر زندہ نہیں ہیں اور نہ ہی درود و سلام سنتے ہیں عبدالشکل اب اندازہ کرو کہ حضور علیہ صلاط وسلام کی ذات مبحث بن گئی ہے اور حضور کی ذات پر ہی مناظرہ شروع ہو رہا ہے کہ حضرت زندہ ہیں یا زندہ نہیں حالانکہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے امت کے اندر یہ مسئلہ اس خاص سے چلا آ رہا ہے جب ہمارے اقابر علماء دیوان کے خلاف بدعت کے امام شرک کے امام مول امر رضا خان نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلاط والسلام اور ہمبیال سلاط وسلام کی حیات کے قید نہیں ہیں تو ہمارے تمام علماء بن نے اتفاق سے اپنی تحریر کے اندر یہ ثابت کیا کہ ہم حضور علیہ السلات وسلم کی حیات کے قیال ہیں اور آپ کی حیات دنیا کیسی ہے اور ہمارے بڑے بڑے اکابر نے اس پر دست کر دیے لیکن اپنے اقابر پر کیونکہ اعتماد ختم ہو رہا ہے ہر آدمی محقق اپنے آپ کو کہتا ہے جس کی وجہ سے اختلافات یہ مسائل پھیل رہے ہیں اور اگر انسان اپنے اکابر کو اور ان پر اعتماد کرے تو یہ مسائل چل ہی نہیں سکتے آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بس میں بڑا ہوں میری تحقیق ہے میں کسی کو حجت نہیں مانتا اور بالکل بزرگوں پر اعتماد ہٹ جانا یہ انسان کے پھر خرابی اور گمراہی کا باعث ہوتا ہے پہلے یہ جب مسئلہ چلا تھا تو قاری طیب صاحب اس کی اصلاح کے لیے حضرت نے کوشش کی یہ میرے پاس تعلیم القرآن یہ ماہ اگست سن انیس سو باسٹھ کا ہے اس کے اندر قاری صاحب نے حضرت قاری صاحب دامد بارک کا تو ہم نے اس سلسلے کا جو سب سے پہلا خط مولانا غلام اللہ خان صاحب کو لکھا تھا اس میں حضرت موسیق نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے مسئلہ حیات النبی کے لیے حسب ذائق مشترکہ عنوان تجویز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر برزخ میں حیات ہیں مولانا غلام اللہ خان صاحب نے اس کے جواب میں اس عنوان کو رد کیے بغیر ایک اور عنوان تجویز کر کے محترم کاری صاحب کی خدمت میں ارسال کیا مگر حضرت قاری صاحب نے اس کے جواب میں اس عنوان پر اپنی تجویز سرمودہ عنوان کو راج خیال کرمایا اور قطع نظاہ کے لیے اسی پر فریقین کے متفق ہو جانے کو ضروری سمجھا چنانچہ مولانا غلام اللہ خان صاحب اور ان کی جماعت کے باقی تینوں مذکور صدر حضرات نے باہمی مشورہ کر کے یہ مذکور صدر یہ اس سے پہلے یہ صفحہ اگست تعلیم القرآن صن سن سن انیس صفحہ انیس اور یہ اس سے پہلے جو صفحے پر ہے یہ یہ اس اس اس کا صفح, یہ ستنہ ہے اور اس کے اندر اس جماعت کے قائدین حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاضی شمس الدین صاحب مولانا غلام اللہ خان صاحب اور مولانا سید نیت اللہ شاہ بخاری تھے اور یہ مشہور صدر کا حوالہ ان کا دیا گیا تو فرماتے ہیں کہ ان مزکور باقی تین مزکور تینوں مزدور صدر حضرات نے باہمی مشرہ کر کے حضرت قاری صاحب مدو ذلع کے عنوان سے کُلی اتفاق کیا اور چاروں حضرات نے اس پر دستخط کر کے محترم قاری صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا تو یہ حضرات یہ حیات جسمانی یہ سب کے نزدیک متفق تھی اور اس پر سب کا اتفاق تھا مسئلہ اختلافی نہیں تھا جوں جوں دن آتا گیا یہ ضد بڑھتا گیا اور یہ محض ضد ہے ورنہ قرآن تو پہلے بھی موجود تھا یہ حضرات قرآن تو پہلے بھی سمجھتے تھے اور اسی طریقے سے ہمارے اقابر علماء دہبند رحمہ اللہ تعالی نے اس مسئلہ کے بارے میں پوری وضاحت کی ہے اور حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں حضرت مولانا عشق رائے میفی رحمہ اللہ تعالیٰ تزرت الرشید جلد دو صفحہ 28 میں لکھتے ہیں اختر نے وفات حضرت قدثہ شروع سے کچھ پہلے غالب اسی مرتبہ جد کے دروشری موسو حضرت سنا یہ عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلام کی حیات خسن سرور امبیا خاتم الحسن اللہ و سلام علیہ کا حیات النبی ہونا مسلم ہے اور آیاتِ قریمہ انہ کا میتوں اِن میتون سے سب کا میت ہونا معلوم ہوتا ہے اس کے جواب میں کچھ ایسی تاثیر تقریر فرمائی کہ جو مشادہ و سما پر موقوف ہے الفاظ اور مطلب بسبب دقت کے پوری طرح محفوظ نہیں رہا خلاصہ اس کا کچھ ایسا تھا کہ موت سب کو شامل ہے مگر انبیاء کی ارواح مشاہدہ جمال و جلال حق تعلیٰ و تقابل آفتاب وجود بائی تعالیٰ سے اس درجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اجزائے بدن پر ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ تمام بدن حکم روح پیدا کر لیتا ہے اور تمام جسم ان کا عین ادراک اور عین حیات ہو جاتا ہے اور یہ حیات دوسری قسم کی ہے اس تحقیق سے سعاد الانبیاء ہوتا ہے الا تو یہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی کے تذرت الرشیس اور حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالی نے القاق بدری کے اندر یہ ان کے شاگرد نے نقل کیا ہے حضرت کا یہ عقیدہ والی جینا <سطورا> صالبات اللہ علیہ اجمعین لمہ کانو احیان فلاح مان علیہ الحم القاء کا بدری جلد ایک صفر چار سو تیئیس تو جب امبی علیہ سلاۃسلام زندہ ہیں اور تو پھر ان کی وراثت کا تقسیم کرنے کا مطلب ہی کیا ہے اور مانا کیا ہے حضرت گنگو ہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ عقیقہ نکل کیا حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلہ کی پوری تحقیق آب حیات مصنفہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب خدشہ سروہ میں مجبور ہے اس کو دیکھ لیں مفتی عزیز الرحمان فتح دارالدہ بند جلد پانچ صفح تین حضرت <تصفح> حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی یہ اشہ ابو ثاقب نے صفہ پینتالیس اور صفحہ اس کا پینسٹھ دیکھ لیں اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ مولیام رضا خان بریلوی نے یہ ہمارے عقادر پر جو الزام لگایا ہے کہ وہ حیات کے قیاد نہیں ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہابی قسم کے لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے ہمارے اقابرے اس کو یہ ثابت کرتے ہیں اور ہمارے اقابر کا یہی مسئلہ کیا ہے کہ انبیاء بیا عالم و کی حیات ہے اور جسمانی حیات ہے روح کا تعلق ہے اور نقش حیات صفح 122 سو نقش حیات نقش حیات صفح 122 اس کے اندر آپ فرماتے ہیں جی حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالی نقشی حیات سفا 122 کے اندر فرماتے ہیں کہ ہمارے اقادر جو ہیں یہ حیات جسمانی کے ہیں فرماتے ہیں وہ وفات ظاہری کے بعد یعنی وہ وہابی نجدی وہ وفات ظاہری کے بعد انبیاء علیہ السلام کی حیات جسمانی اور بقائے علاقہ بین روح کے منکر ہیں اور یہ حضرات یعنی علماء بند صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور شور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہیں متعدد رسائل اس بارہ میں تصنیف فرما کر شائع کر چکے ہیں رسالہ آب حیات نہایت مبسوط رسالہ خاص اس مسئلے کے لیے لکھا گیا ہے نیز حدیت اشیا اجوبہ اربائن حصہ دوم اور دیگر رسائل مطبوعہ مصنفہ حضرت نوتی قدس اللہ علیہ اللہ مضمون اس مضمون سے بھرے ہوئے ہیں تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ و تعالیٰ نے تمام اکادر کو اس حیات جسمانی اور علاقہ بینر روحے وال جسم کے قائل قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے تو اکادر اس کے قائل ہیں جو قائل نہیں ہیں وہ ہمارے دیبندی نہیں ہیں اور ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اسی طریقے سے حضرت خلیل خلیلامہ سہارنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے المحنت کے اندر یہ مسئلہ لکھا تو اس پر ہمارے اکادر علمائے دیدبند نے دست کی اور اسی طریقے سے البراہین القاطیہ صفحہ 199 میں ہے اس بات کو خوب یاد کر لینا ضرور ہے کہ عقیدہ سب کا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور عالم غیب میں اور جنت میں جہاں چاہیں بے اجنی تعالی چلتے پھرتے ہیں اور اس عالم میں بھی حکم ہو تو آ سکتے ہیں اور سلاۃ و السلام ملائکہ پہنچاتے ہیں اور آمال امت ان پر پیش ہوتے ہیں حضرت یہ کلیل عامہ صاحب پوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور حضرت مولانا شبیر عامہ صاحب عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فتح المل شرالمسلم چار سو انیس میں فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر بے اذان بتن کہتے ہیں کہ حضور علیہ اللہ زندہ ہیں جیسے کہ یہ بات پختہ ہو چکی ہے علماء سنت ندیق کے اور وہ حضرت اپنی قبر میں نماز اذان اور اقامت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ حضرت شبیرم عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عقیدہ ذکر فرمایا ہے اور اس کا حوالہ تعلیم القرآن ماہ ستمبر سن انیس سو انسٹھ کے اندر بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں یہ میرے پاس مثالہ موجود ہے لکھا ہے کہ عالم برزخ میں اپنی قبر مبارک میں اگر وہ نمازیں پڑھتے ہیں اذان و اقامت کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں اور یہ ٹھیک ہے. اور کفایت المفتی حضرت مفتی کفایت اللہ سر رحمہ اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا اس مسئلے کے بارے میں تو آپ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں یہ کفایت المفتی میرے پاس ہے جلد اول ہے صفحہ ایک اور صفحہ 160 اس کا اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں جواب آپ صلاح و سلام کے ساتھ یا رسول بیا حبیب ندا کے الفاظ پکارنا اس خیال سے کہ صلاح و آ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے اور آپ تک ہماری ندا اور خطاب پہنچ جاتا ہے جائز اور درست ہے کیونکہ بعض روایات موت ابرا سے ثابت ہے کہ باری تعلیٰ صاحب نے آ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے اور اس کو ایسی قوت سامع عطا فرمائی ہے کہ وہ تمام مخلوق مخلوق کے صلاح و سن کر حضرت نبی میں عرض کر دیتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں قال النواب سجی قصن خان البوفالی القنوجی کی نوزل ابرار کی بیان خوائد صلی اللہ علیہ السلام ومنہ قیام مالکن على قبرہی صلی اللہ علیہ وسلم آتاہو اسماع الخلائق یبلغو ایاہ کما فی حدیث وساتہو ابن حبان رواتہو وواردت احادیث و بماناہا ثابتتن وللہ الحمد و منصاب بل ردن صلی اللہ عل مسلی المسلّم علّا بنا دن حاس ازکار وغیرہ اور اس کے بعد آخر میں حضرت فنماتے ہیں اور کئی وجہ سے یہ خیال باطل ہے اور اول یہ کہ حضرت رسالتِ پناہ صلی اللّہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ ہیں جیسا کہ اہل سنت و الجماعت کا مذہب ہے اور تو پھر آپ کی روح مبارکہ مجالے سے میلاد میں آنا بدن سے مفارکت کر کے ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے اگر مفارکت کر کے مانا جائے تو آپ کا قبر متحر میں زندہ ہونا باطل ہو جاتا ہے یا کم از کم اس زندگی میں فرق آنا ثابت ہوتا ہے تو یہ صورت علاوہ اس کے بے ثبوت ہے باعث توہین ہے نہ مجھے بے تعظیم اور اگر مفارکت نہیں ہوتی تو پھر ہر مجلس مولود میں آپ کی موجودگی بدن و روح کے ساتھ ہوتی ہے یا محض بطور کشو علم کی تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلۃ والسلام کو سب میں زندہ نہ ماننا یہ حضور علیہ اللہۃ و السلام کی توہین ہے تو حضرت نفتی کی فیت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے والے اور یہ حضرات کہنے والے کہ ہمارا مسلک نفتی کی فیت اللہ والا ہے یہ حضرات بزرگ ہو دوست بزرگو دوستو عزیزو آج میں اور آپ یہاں ایک خالص شری مسئلہ کے سلسلہ میں جمع ہوئے ہیں اس مسئلہ کے متعلق جو اختلاف پیدا ہو چکا ہے میرے مد مقابل مولانا حبیب اللہ صاحب نے ابتدا میں تو اس اختلاف کا تذکرہ کیا کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ایک طویل داستان ہے جس کا موقع یہ مناظرے والا موقع نہیں اس کا وقت اور ہوا کرتا ہے کہ اس سلسلہ اے میں اے؟ کون افراد ہیں زیادتی کرنے والے حد سے بڑھنے والے چونکہ یہ موقع نہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس کے بعد میرے مد مقابل مولانا حبیب اللہ صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ حضور علیہ اللاط اپنی قبر مبارک میں جسد انصری کے ساتھ زندہ ہیں اور درود و سلام سنتے ہیں اس دعویٰ کے متعلق جو شرائط پہلے طے ہو چکی ہیں ان شرائط کے اندر دلائل کا جو ایک سلسلہ وار ایک سلسلہ ترتیب موجود ہے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا ہے قرآن کریم دوسرے نمبر پہ احادیث سحیح پھر ہے اجماع امت پھر ہے اقوال فکہ کرام اور پانچویں نمبر پہ ہے عبارات علماء دیوبند یہ ایک بات اتفاقی ہے اور مسلمہ حقیقت ہے کہ دلائل شرع کے جو ہماری تمام اصول کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں چار ہوتے ہیں ان دلائل شرع میں کہیں علماء دیوبند اکابرین دیوبند کو بطور دلیل شرع کے تسلیم نہیں کیا اور بات ذہنشی رکھیے کہ علماء دیوبند ان حضرات کی خدمات توحید و سنت کی اشاعت کے سلسلہ میں قابل قدر ہیں جو انہوں نے توحید و سنت کے لیے محنت کی اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا اور ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں لیکن جہاں تک مسئلہ ہے دلائل شرع کا تو دلائل شرع میں علماء دیوبند کوئی دلیل شرح نہیں اور میرا یہ ایمان ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگان دیوبند وہ تمام قرآن کریم احادیث نبویہ اجماع امت اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فکا کے مکمل پاسبان ان تمام چیزوں کو پھیلانے والے اور ان کی مکمل حمایت کرنے والے تھے اب جو مسئلہ قرآن و حدیث سے اجماع امت سے اقوال فکہ کرام سے واضح ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بزرگ ہمارے اکابرین دیوبند کبھی بھی ان دلائل شرع کے خلاف نہیں کہہ سکتے ان کی بعض مجمل عبارات کو لے کر خام دلائل شرح سے اعراض کر لینا اور انحراف کر لینا یہ کوئی معقول اور مناسب بات نہیں مولانا نے ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنی اس پہلی باری میں جو ذکر کیا ہے وہ کسی دلیل شریع کا ذکر نہیں کیا بزرگان نے دیوبند کی بعض عبارتوں کا تذکرہ کیا اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا مولانا کو کہ جو انہوں نے اکابرین دیوبند کی عبارات پیش کی ہیں ان میں بہت ساری عبارات اور باتیں آپس میں متعارض ہیں آب حیات میں اجوبۂ اربعین میں حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ اکابرین دیوبند میں سے کسی کا نہیں اور میرے فاضل مخاطب مولانا حبیب اللہ صاحب کا بھی شاید یہ نظریہ نہ ہوگا جب آپ کا نظریہ آب حیات والا نظریہ نہیں تو میں حیران ہوں کہ آپ اپنی دلیل کے اندر آب حیات کو کس طرح پیش کر رہے ہیں دوسری جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں میں ان عبارتوں کی زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ اکابرین دیوبند کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے ہم نے قرآن و حدیث سے یہ متعین کرنا ہے اجماع امت سے اور اقوال فکاہ کرام سے یہ متعین کرنا ہے کہ اس حیات انبیاء کے سلسلہ میں وہ کون سا عقیدہ ہے جو عقیدہ صحیح اور درست ہے تو بعض ذہن نشی رکھیے مجمل لفظ حیات النبی یا حیات انبیا یہ ایک اتفاقی اور اجماعی عقیدہ چلا آ رہا ہے ہم سب اس کے قائل ہیں یہ جو کہا جاتا ہے جی اجماعی اجماعی بالکل ٹھیک ہے حیات امبیا حیات النبی یہ عقیدہ اجماعی ہے اتفاقی ہے ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں اس سے ہم کوئی انکار نہیں کرتے لیکن جو بعد کے لوگوں نے حیات النبی کے مسئلہ کی غلط تشریح کرنا شروع کر دی ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں ہم کہتے ہیں پوری امت کے اندر جو اسلاح صالحین خیر القرون اور اس کے بعد امہ مجتہدین اور فقہائے متقدمین ان حضرات نے جو حیات امبیا کے سلسلہ میں موقع متعین کیا ہے اس کو بالکل منو من عن تسلیم کر لیا جائے لیکن بعد کے لوگوں نے جو اس کے اندر اپنی طرف سے اضافے کیے ہیں اور ترمیمیں کیے ہیں ہم ان کے قائل قطن نہیں اور بات ذہن نشی رکھیے پوری امت کا اجماع چلا آ رہا ہے اس بات پر تقریبا کہ نبی علیہ صلاۃ وسلام کی روح مبارک اعلیٰ میں جنت الفردوس کے اندر موجود ہے قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک صحیح سالم موجود ہے اور باقی انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام کے اجسام مبارکہ بھی اپنی اپنی قبور کے اندر بالکل صحیح سالم موجود ہیں لیکن روح اس جسم کے اندر نہیں اور قیامت سے پہلے روح اس جسم کے اندر جس پہ موت تاری ہو چکی ہے نبی ہو یا غیر نبی ہو جس کی روح ایک دفعہ اس کے جسم انسری سے نکل گئی قیامت سے پہلے اس جسم عنصری کے اندر اس روح کا دخول نہیں ہوگا پیغمبروں کی ارواح مبارکہ وہ اللیین میں موجود ہوتی ہیں اس جسم کے اندر موجود نہیں ہوتی اب جب پوری امت کا نظریہ تقریباً یہ چلا آ رہا ہے حضرت نالوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذوق کے مطابق خود اپنے اس نظریے کو اپنا تفرد کہہ کر ایک بات پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک جسم مبارک کے اندر سے نکلا ہی کوئی نہیں یہ ان کا اپنا تفرد ہے اب مولانا آپ حضرت نونوتوی کی عبارت اپنی تائید میں تب پیش کریں جب آپ حضرت نونتوی کی اس بات کو مانیں اور اگر آپ حضرت نونوتوی کی اس بات کو نہ مان کر کوئی قصور نہیں ہو سکتے تو کسی اور بزرگ کی عبارت کو ہم اگر نہ مانیں تو ہم پہ بھی کوئی قصور نہیں ہے دلائل شرح جو ہیں ان کو ماننا ضروری ہے ان پہ عمل کرنا ضروری ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ مولانا اپنے پورے مسلک کی صحیح وضاحت کرتے آیا یہ روح مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جسم مبارک کے اندر مانتے ہیں کہ یہاں اس کے اندر داخل ہے یا روح کو اللیین میں مانتے ہیں اب واضح بات ہے الین میں بھی ہو اور روح مبارک جسم انسری کے اندر بھی موجود ہو دونوں جگہ تو ہو نہیں سکتا کسی ایک جگہ کو متعین کیجیے اگر آپ اللیین کو متعین کرتے ہیں متعین کرنے کے بعد پھر اس جسم انسری کی حیات کے آپ قائل ہیں اور حیات کے بھی اس معنی میں اس جسم انسری کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اس اس کے آپ قائل ہیں تو اس کا آپ ثبوت دیں گے کہ روح اس کے اندر موجود ہے یا کوئی ایسا تعلق موجود ہے روح کا جس تعلق کی وجہ سے اس جسم انسری کے اندر زندگی اور حیات پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ہوا جو موت کی وجہ سے معطل ہو چکے تھے وہ حواس دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب تک اس کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے اس وقت تک آپ کا مسلک ثابت نہیں ہو سکے گا اب حضرت نے تو چونکہ اس مسئلے پہ کوئی زیادہ بات کی نہیں جو دلائل سے متعلق ہو میں قرآن مجید کی ایکد پیش کر رہا ہوں جو ان کے اس نظریہ کی تردید کرے گی قرآن کریم میں خدا قدوس نے ارشاد فرمایا اللہ خس موتی کزاسل اخرا الجلم موت کے وقت بھی روح کی توفی ہوتی ہے نیند کے وقت بھی روح کی توفی ہوتی ہے لیکن پھر جب موت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو روح کو اپنے پاس اللہ روک لیتا ہے اور اگر موت کا فیصلہ نہ ہو تو روح جسم کے اندر لوٹ کے آ جاتا ہے جس پہ موت ہے اس کے لیے قرآن کریم نے بات بتائی کہ اس کے روح کا امساک ہے جس پہ موت نہیں ہے اس کے روح کا ارسال ہے اب اگر اس جسم انصری کے اندر حیات کو تسلیم کیا جائے اور روح کو اس کے اندر مانا جائے تو نتیجہ یہ لازم آئے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ امساک جس کی خبر خداوند قدوس نے دی وہ ٹوٹ جائے گا یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تفسیر وہ فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی نیند میں ہر روز جان کھینچتا ہے پھر واپس بھیجتا ہے یہی نشان ہے آخرت کا معلوم ہوا نین میں بھی جان کھنچتی ہے جیسے موت میں اگر نین میں کھنچ کر رہ گئی وہی موت ہے مگر یہ جان وہ ہے جس کو ظاہری ہوش کہتے ہیں اور ایک جان جس سے سانس چلتی ہے اور نبزیں اچھلتی ہیں اور کھانا حضم ہوتا ہے وہ دوسری ہے وہ موت سے پہلے نہیں کھنچتی اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا کہ بغوی نے نقل کیا ہے کہ نین میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق۔ بدن سے بزریہ شعاع کے رہتا ہے جس سے حیات باطل نہیں ہوتی نیند کے اندر ایک تعلق باقی رہتا ہے اور حیات باطل نہیں ہوتی جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریہ شعاؤں کے زمین کو گرم رکھتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نیند میں بھی وہی چیز نکلتی ہے جو موت کے وقت نکلتی ہے لیکن تعلق کا انکتاب ایسا نہیں ہوتا جو موت میں ہوتا ہے نیند کے اندر تعلق قائم رہتا ہے لیکن موت کے وقت تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے اس جسم کے ساتھ وہ تعلق حیات باقی نہیں رہتا یہ میرے <تصفح>. <Williams> <تصفح> پاس تفسیر ہے بیضاوی <uuch> <CEOs> <parachute> <gelecek> وہ فرماتے ہیں فیم سک يَرُدُّهَا إِلَى بدن اس میں کوئی نبی غیر نبی کا فرق نہیں انفس میں تمام آ گئے انسان تمام پہ جب موت آتی ہے اللہ تعالی روح کو روک لیتا ہے ولا یرود ہا ال بدن اور بدن کی طرف اس کو لوٹاتا نہیں ہے یہ میرے پاس ہے تفصیل اس میں فیوم سک التی کزا الموت۔ آگے لکھتے ہیں فلا یرا الا جسد اس کے جسم کے اندر روح کو پھر اللہ لوٹنے نہیں دیتا اس کے اوپر ہے تفسیر بغوی اس میں ہے فلاح جسد کے اندر اللہ روح کو لوٹاتا نہیں جب پیغمبر پہ موت آ گئی غیر پیغمبر پہ موت آ گئی جب موت آ گئی تو موت کے آنے کی وجہ سے اللہ نے جو روح نکال لیا ہے اب وہ روح, روح قیامت سے پہلے اس جسم انصری کے اندر لوٹ کے نہیں آ سکتا حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان جانوں کو اللہ ہی قبض یعنی معطل کرتا ہے ان جانوں کو جن کا وقت موت کا آ گیا ان کی موت کے وقت من نل بجو موت کے وقت ہے قبض کر لیتا ہے من کل بجو اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت میں بازل بجو کی حیات کا اثر کچھ باقی رہتا ہے موت میں نہیں رہتا میرے دوست مقابل مولانا محمد صاحب نے دو عبارات میں نے پیش کی ہیں ان کا کوئی جواب نہیں دیا اور کھلی اور واضح عبارات تھیں اور جو بات کہ میں نے اتفاق کے لیے کہی مولانا نے کہا کہ اس کا موقع ہی نہیں ہے یعنی جب ہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں مناظرہ کر رہے ہیں اسی بات میں کر رہے ہیں کہ حق بات واضح ہو جائے اور اگر حق بات جس طرح سے اس کو قبول کر لیا جائے مظاہرے کا تو مقصد ہی یہ تھا تو مولانا کہتے ہیں یہ موقع ہی نہیں آئے کہ اس بات کو جو ہے ذکر کیا جائے اتحاد کو ماشاء اللہ سنیں کہ ہمارے یہ افسوس کرنے کا اور اتحاد کی دعوت کا یہ نتیجہ نکلا کہتے ہیں یہ موقع ہی نہیں ہے تو موقع میرا خیال ہے قیامت والے دن آئے گا بہت افسوس کی بات ہے اور یہ کہتے ہیں کہ علماء دے کی یہ مجمل عبارات ہے اتنی واضح عبارات اور کتنا واضح عقیدہ میں نے بیان کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود مولانا فرماتے ہیں یہ تو مجمل عقیدہ ہے پتہ نہیں تفصیل کس چیز کا نام ہے تفصیل اس چیز کا نام ہوگا کہ ایک